یہ ہین و جن کنگاہیں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقسروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں سچا ودا جو انہیں دیا جاتا تھا